ربط صورت نباب المرسلات حس صاحب قیامت کا امکان بھکو واقعہ جزاسہ آپ صرف تین چیزیں اس کے اندر سمجھ لیجیے امکان قیامت، آمد قیامت اور انجام فریقائم کیا ہوگی بھی؟ صرف تین چیزیں پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا انجام فریقین یہ خلاصہ اسی طرح ہے اس کا اچھا جی اچھا وہ تو رابطے آگے خلاصہ نا زادر و شک والن منکرین دلیل کلی برائے امکان قیامت حقویت انجان وہی تو ہے خلاصہ جو بھی میں نے بتایا ہے دیکھو جی امت سالون زاجر و شکوا منکرین قیامت کا زاجر و شکوا منکرین قیامت اب میں ہوں یہ کس چیز سے سوال کرتے ہیں منکر کی ان پانی نا بیل اچھا خبر بڑی کے متعلق پوچھتے ہیں بار بار وہ پوچھتے تھے استزار تحقیق کے لیے پوچھتے تھے استذا مزا انکار انعدم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں منکرین سے اچھا خبر بڑی کے متعلق اللہ بھی وہ خبر بڑی کہ وہ اس کے بارے میں اختلاف کرنے والے اہل حق کے ساتھ مختلف کا کیا مانا اختلاف کرنے والے اہل حق کے ساتھ کلا سیالمون ہرگز ہر نہیں ان کو اختلاف نہ کرنا چاہیے تھا سیالمون ان قریب جان لیں گے کون ہوں حق قن فل قبر ان قریب جان لیں گے کو نہ ہوں حق اس کا حق ہونا جان لیں گے قبر میں خود سب کل سے عالمود پھر ہرگز نہیں انکار نہ کرنا چاہیے تھا یا اس کا اللہ کو حق کا بناؤ میرا مزاج ہی چاہتا ہے عام حضرات اس کو بھی ردیا رد بناتے ہیں لیکن میرا مراج یہ کہ پھر پختہ بات یہ ہے کہ ان قریب جان لیں گے کب جان لیں گے خود قیامت کے دن اس کا حق ہونا پہلے کیا تھا سیال امون وہ قبر میں جانے گے اب ہے میں جانے گے اب وہی دلیل لکلی ہے برائے امکان قیامت مشتمل بر لوح امور نو امبر ہے میں دلی لکلی برائے امکان قیامت مشتمل بر لوح امور کیا نہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نمبر ایک اور پہاڑوں کو میخے نمبر دو اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے نمبر کتنی جی تین نوما کو نمبر کتنی چار کیا ہم نے تمہاری نیند کو سبب آرام کا آگے نمبر پانچ کیا ہم نے رات کو لباس تمہارا اوڑھنا ہے نا چھپ جاتے ہو اس میں آگے نمبر چھ کیا ہے جی کیا ہم نے دن کو وقت روزی کا آگے نمبر سات بنائے ہم نے اوپر تمہارے ساتھ آسمان مضبوط نمبر آٹھ اور پیدا کیا ہم نے چراغ روشن یہ کیا ہے چراغ روشن سورج نمبر نو اتارا ہم نے پانی بھرے بادلوں سے وہ سراغ کا منا پانی بھرے بادل اتارا ہم نے پانی بھرے بادلوں سے آ, مان سجا می بہت برسنے والا لے حکمت انزال تاکہ نکالیں ہم بس بس کے غلہ اور سبزہ اور باغ گھنے یہ نو امور آ جی یہ دلیل اقلی برائے امکان قیامت مشتمل بند امور اب کیا امکان کی کے بعد کیا آئے گا لکھو ان یوم وقوع کی قیامت بے شک دن فیصلے کا ہے وقت معیا جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر سور کہنی چلی کو دوسری بار پس آو گے تم گرو گرو بن کے جماعت در جما اور سما اور کھولا جائے گا آسمان کو کس کے لیے نزول ملائکہ کے لیے پس ہو جائے گا آسمان دروازے ہی دروازے بہت کھولا جائے گا پس سوئیے الجبال الجیوال سیر کرائے جائیں گے پہاڑ پس ہو جائیں گے ریت کی طرح یہ کیا ہو گیا جی اب امکان کی عمل کے بعد کیا آ گیا اب انجام فریقین آ جائے نا تو پہلے انجام مجرمین ہے ان جہنم انجام انجام مجرمین بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ گھات اس کو کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں شکاری نہیں جاتے شکاری ہاں؟ تو شکار کھیرنے کے کچھ جگہ بناتے ہیں وہاں گھات کی جگہ ہے ایسے بلوپ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھات کی جگہ تو جہنم جو ہے نا اس نے بھی گھات لگائی ہوئی ہے کس کو پکڑنے کے لیے ہاں مجرم کو بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ آئے اور ماں بن لکھتا ہی یہ ماں بند جو ہے نا یہ خبر ہے کانت کی دوسری میری سادن خبر پہلی کانت کی ماں بن دوسری خبر تاغ جار مجرو موخر کے متعلق وہ ٹھکانہ ہے جہنم سرکشوں کا لاد سین حالے کے ٹھہریں گے جہنم کے اندر بے انتہا زمانے احقاب کا مانا بے انتہا زمانے یہاں ذرا تحقیق سمے لیجئے یہ احقاب جمائے حکوب تھی کی. کیس کی جمائے دی ہاک کے اوپر بھی پیش کاف کے اوپر بھی کیا پیش حقوب حقوب کہتے ہیں زمانے کو تو آکاب کیا ہوئے بے انتہا زمانی لفظ حقوب ہے کاف کے اوپر کیا پیش ہاتھ کے اوپر پیش باقی ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بے نماز آدمی ایک نماز چھوٹے تو حکم چلے گا وہ حکم نہیں ہو کیا ہے حکم ہے وہ اسی سال کا ہوتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے ٹھہریں گے کتنی بے امتحاد مانے نہ تو چکھیں گے وہاں ٹھنڈا کو اور نہ کچھ پینے کا مزہ ہوگا اللہ حمیمان مگر کھولتا پانی ملے گا اور پیک ملے گی جزا لفا کا یہ بدلہ ہوگا پورا کا پورا ان نہ سبب عزا بے شک وہ تھے نہ اندیشہ رکھتے تھے حساب کا سبا بذاب نمبر ایک و نمبر دو اور جٹلایا تھا انہوں نے ہماری ایتوں کے ساتھ کو جٹلانا اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ رکھا تھا لکھ کے اب ان کی سزا مل رہی ہے بادام آ زو تزلیل ہے مجرمی ان کو کہا جائے گا چکھو دم پر ہر گرمی بڑھائیں گے ہم تمہارے لیے جی مگر آزاد آگے جی انجامے متقین مجرمین کے بعد انجام متقین بے شک متقین کے لیے کامیابی ہوگی وہ کامیابی کیا ہوگی ہدائ یہ بدل باز بنے گا یعنی باغات ہوں گے عام اور خاص طور پہ کیا ہوں گے جی آنا بن انگور ہوں گے انگور کی تخصیص کی گئی اس لیے کہ اس تسم زیادہ ہے انگور کے اندر غذائت زیادہ ہے طاقت بھی ہے سمجھیں وہ قوائب کھانے کے لیے تو جی انگور باغات ہوں گے لیکن دل بہلانے کے لیے گورمنٹیں ہوں گی کیا ہوں گی آ, قوائب کا معنی نو خواستہ لڑکیاں قوائب کا معنی جی نوخواستہ لڑکیاں ابھی ایک بالی صاحب پوچھ رہے تھے کہ ادھر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی لڑکی ہو چھوٹے سن والی ہو تو تم کہتے ہو کہ وہاں ہم عمار ہوں گی تو اس کا جواب مل گیا نا کہ وہ بھی لڑکیاں ہوں گی تم بھی لڑکے یعنی <laughs> جیسے جوانی ابھرتی جوانی ہے نا اس کی بھی ابھرتی جوانی تمہاری بھی کیا ابھرتی جوانی آ گئے نا ہاں یہ نہیں کہ تم پکے سن پائے ہو گے دونوں کی ابھرتی جوانی ہوگی تو قواعد کس کہ کو کہہ دیں جی؟ نو خاصتا جوانی کہتا نئی اٹھی لویں انار پستان بھی مانے اس کا کرتے ہیں اترا وہ عمر ہوں گی تو دونوں نئے نئے اٹھے ہوں گے نا تم بھی وہ ہوں گی ہکا سندھیا کا اور جا میں شراب ہوں گے لبا لب بھرے ہوئے جام میں شراب ہوں گے کیا بھی تم پوچھ رہے تھے نا یہ چوکری دکھائے جے بیٹے میں. <laughs> اور جام میں شراب بل سے من سے بورا مزے کرا چاہیے جام میں شراب ہوں گے لبا لب دے ہوئے لا یسمون و لغو ولا کابا نہ سنے گے بحث کے اندر کوئی با نہ جھوٹ جزا میرے ربے گا یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے بخشش ہوگی پوری حساب پوری کاپی رب السماوات بات یہ کس سے بدل بنے گا جی ربے کا سے بدلا ہوا تیرے رب سے بخشش پوری یعنی وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا ایک جگہ میں گیا نماز پڑھی مغرب کی تمہاری سی کراچی کی بات ہے تو امام صاحب نے یہاں سے شروع کر دیا مغرب کی نماز کرا رب السماوات وال تیوہار یہ کاری ہوئے نا وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ان کے سر سر چڑھی ہوئی ہو نماز کے بعد میں نے پکڑ لیا اس کو میں نے کہا ربے کو کیسے نے جار دیا ہے میں نے کہا ذرا سوچا بھی کرو مب دل میں ہو تم نے پڑھا نہیں بدل سے شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ربی سماوا سے شروع کرنا کوئی توکہ ہے ہاں? کچھ نہیں ادھورا شروع کر رہا ہے کمل کا مبدال دل کو تو بدل شروع کر دیا ہے آدھا ادار آدھا ادار عجیب عجیب آدمی میں بار بار تمہیں عرج کرتا ہوں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مغرب کے اندر کسارے مفصل کیوں نہیں پڑھتے تم فقہ کے اندر پڑھاتے ہو کہ مغرب کو سنت کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں یہ نہیں پڑھتے جی قاری صاحب یہ بریلوں والا ختم پڑھتے ہیں کوئی کسی جگہ سے کوئی کسی جگہ سے کسی جگہ سے یہ بریلو کا ہے یہ کراچی کے اندر ہمارے پنجاب میں نہیں ہے وہاں ہم ڈنڈا چلا لیتے ہیں <laughs> بارے بارے بارے. اور یہ چیز میں نے سعودی عرب کے اندر بھی دیکھ لی ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں سمجھے جی؟ اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی ربی سماوات یعنی وہ رب ہے اس آسمانوں کا زمین کا جو کچھ کے درمیان بہت بڑا مہربان ہے لا جملے کو نا مینو کتاب آ عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہو رہا ہے کہ نئی اختیار رکھیں گے کون آہل اسماوات اس والا لا یمل کے ساتھ رکھ لو کون او آسمان زمین والے یہ زمیر کا مرجع جو ہے یہ مانوی ہے یعنی مفہوم ہے پہلی عبارت سے نئی اختیار رکھیں گے زمین و آسمان والے اللہ تعالی سے بات کرنے کا یعنی مستقل اختیار نہیں ہوگا اللہ کی اجازت ہوگی تب آگے سمجھ لا یمل نئی اختیار رکھیں گے مستقلا آسمان و زمین والے اللہ تعالی کی طرف سے بات کرنے کا مستقل اختیار نہیں ہوگا اللہ اجازت دے گا تب بولیں گے گیا رہا ہے یوم حکومت روح کس وقت اختیار نہیں رکھیں گے جس دن کھڑا ہوگا روح اور فرشتے صف بنا کر روح سے مراد کیا ہے جی ڈبری ڈبری بھی کھڑا ہوگا دوسرے فرشتے ارد گرد صاف ہوگی یہ کس وقت کی بات ہے جب حساب ہو کتاب ہوگا اللہ کی تجلی ہوگی روح کا ایک معنی تو میں نے کیا, کیا ہے جبریل کیا ہے دوسرا روح کا معنی ہے روح ہے آزم دوسرا روح کا معنی کیا ہے وہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں ہمارا سب کا جسمانی طور پہ باپ کون ہے ساری دنیا کا آدم ہے نا وہ جسمانی طور پہ باپ ہے اسی طرح ہماری جو روحیں ہیں ان ساری روحوں کا بڑا باپ کیا ہے روح آزم ہے یہ بھی ہے نکتا سمجھ لو جیسے ہمارے جسموں کا باپ آدم ہے ہماری روحوں کا بھی باپ ہے وہ کیا اس کا نام روح اعظم تو جس طرح اللہ جبریل کو ایک مرتبہ دیا ہوا ہے روح آزم کو بھی کہا ہے ایک مرتبہ ہے اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے جس دن کھڑا ہوگا روح اعظم اور فرشتے سب بنا کر نہ بات کر سکیں گے مگر وہ بات کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اجازت دے گا اس کو اللہ بولنے کی اور کہے گا ٹھیک بات اب یہ سمجھ آ گیا ہے ذالک کا لومن حق خلاصہ سورت یہ دن حق ہے پر جو شخص چاہے لے ترف رب اپنے کے ٹھکانے کو انضرناک ام اتمام حجات ہم ڈرا چکے تم کو عذاب قریب سے یہ قیامت کا عذاب یعنی قریب آ رہی ہے جس دن دیکھے گا مرد اپنے تمام امال کو جو آگے بھیجے ایک قدم جا کا منا اس کے دو ہاتھوں آگے بھیجے وہ یق کافر حسرت کپا اور کہے گا کافر کاش کے میں ہو جاتا مٹی سمجھے کہے گا کافر کاش کے میں ہو جاتا مٹی کا مطلب یہ میدان قیامت کے اندر جانور پرندے ان کا حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا لیکن حساب کتاب ایسے ہوگا کہ جس مرغ نے دوسرے مرغ کو پھونگا مارا تھا نا اس کو کہا جائے گا اس کو کیا مار جس جانور نے کسی کو سینگ مارا ہوگا دوسرے کیا کہا سی جب یہ حساب کتاب ان کا ہوگا وہاں بدلہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے ہو جاؤ مٹی کیا ہو جاؤ سب مٹی ہو جاؤ تو اس وقت یہ کافر آرزور کرے گا کاش کہ میں بھی ہو جاتا کیا مٹی نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ کافر کہے گا کہ میں خود مٹی میں ہی رہتا یعنی میرا حشر بھی نہ ہوتا قبروں سے اٹھتا بھی نہیں یہ سمجھی بات دو مانے تیسرا معنی یہ ہے کہ کافر سے مراد شیطان لے لو شیطان دیکھے گا عذاب کو تو کیا آرزو کرے گا کاش کے میں کیا ہوتا مٹی ہوتا کیا مانا یعنی میں آگ سے بھی پیدا نہ ہوتا آگ سے پیدا ہوا تو تکبر کیا میں نے آگ سے پیدا ہوا تو کیا کاش کے میں بنتا ہی مٹی سے تکبر نہ کرتا نہ ملوم بنتا کہ سمجھتی مانے اچھا جی حضرت